محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يدعون الناس إلى سبيل الهدى فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ آمَنَ ٱللَّهُ بِٱلَّذِى سَبَقَ ٱللَّهُ مَوْلَىٰنَا عَظِيمٌ صَدَقَ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ ٱلنَّبِىُّ ٱلْكَرِيمُ ٱلْأَمِينُ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 دوستانے گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم دو درو تو بعد جانا فریاد ہے کہ مولا تعالی نفس و شیطان نسان لے ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پرہ نجات اتا فرماوے میں حق بیانی بھی توفیق اتا فرماوے بعد از بیان اسن سارے عمل دی توفیق اتا فرماوے سابقا موجود ہی تیسری قسط اور اس قسط کا نام ہے آبادی کے لحاظ سے مساجد کے دراجات و مراتب اسی مناسبت نال قرآن مجید سورت دی آیت مقدسہ جناب دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کی تا ہے اسی آیا مقدسہ چند مسائل جناب دے سامنے بیان گا۔ یہ جا موضوع میں لیکن یہ وکری گل ہے بھائی ساری مخلوق کو ایک مرض ہے میرے سمے اچھی ادھر سن لیا ادھر حالانکہ قرآن, حدیث, قرآن, نصائح, قرآن. اولیاء اللہ گل فکیر لوگیا واض و نصیحت مولا تعالیٰ نے سارے دماغ دے اندر جا محفوظ کرنے والا حصہ بنایا نا جنویا یاداشت کہیں جہداشت والا مولا تعالی نے مخصوص حصہ بنایا ہے وہ کما لکھتے ہیں کہ اس حصے یعنی وہ اتنا عظیم حصہ ہے اگر جی پوری کھوپڑی اس کام نہیں بنائی گئی دماغ کا ایک حصہ بنایا مولادالا نے یاداشت رہی ہے حافظہ رہد چیزاں تصاویر مناظر گلام یہ محفوظ ہو ج اور ہے وہ او باہ چھوٹا جہا حصہ ہے لیکن وہ بنا جو اتنا عظیم ہے پھر او دی خلقت بھی اتنی عظیم ہوتی ہے چھوٹا جہسہ ہے لیکن وہ کما فرما اگر انہوں گلازت تو صاف رکھا جائے پاک رکھا جائے انو غلط استعمال نہ کیتا جائے ان جنابے علی بے حیائی تے فہاشی تے اریانیاں او استعمال نہ کیتا جائے تے او دے مولا نے اتنی جگہ بنائی ہے کہ سات ہزار سال دی عمر دی او دے محفوظ سات ہزار سال یعنی اگر کسی بندے دی سات ہزار سال عمر تو او مولا نے او اتنا وسیع بنایا کہ وہ سات ہزار سال کی وچ محفوظ رہ سکتی. گئے آخرکار وہ فانڈا فر جا ہے بری چیزاں اچھا چیزاں رہن کی تھان ہی نہیں لگتی وگرنا یہ بڑی وسیش ہے مولا تھالا نے اس واسطے نہیں بنائی کہ تسی دنیا دے مناظر اور دے رنگینیا محفوظ کرے جی مولا نے اس واسطے بنائی ہے کہ دے یہ میرے تری سپارے محفوظ کرے آ جے آہا, میرے مدلی تاجدار دنیا, محفوظ کرسی حصہ یاد داشت بنایا, بنایا کہ سات ہزار سال بھی عمر ہو چنگی گلا بندہ محفوظ کرتا جائے کرتا جائے تو وہ مکد لیکن مکائی بیٹھے آجے. تعالی سان گلا ذہنی عطا فرماوے مولا تالا نے سورت توبہ آیت نمبر اٹھارہ پارہ دسواں ارشاد ربانی فرمایا انما مساجد اللہ من بل آخری وا الا اللہ تز ملک ان پو من المهتدین مولا سونا فرماؤں فرمایا اللہ دسجد اللہ مسجد اوہی لوگ آباد کرتے ہیں جڑے اللہ اور قیامت دن سے ایمان رکھ دے ہیں من آ من بل آل یو مل آخر اللہ رکھتے رکھتے نماز ادا کرائم کر دت زکاتا زکات اللہ تو سوا کسی تو نہیں موملا کون بات کرتے آباد کرتے ہیں جڑے اللہ رکھتے ہیں ایک پڑی دو چڑ دیتی دو پڑیاں تین چڑیا تو دو چڑ دی قائم کرنا نہیں کہیں مولا سونے نے پرانے مجید کے اندر جتنے بھی نماز حکم فرمایا اے نہیں فرمایا نماز پڑھیا کرو اے فرمایا نماز پڑھنی پڑھنی وقت دی پڑھنی پھر ٹوٹل نہیں پورا کرنا پھر گچو مچو نہیں کرنا نماز یہ پڑھنی ہے تے صحیح بندیار پڑھنی ہے جناب والی شہید پڑھنی تے نماز پوری شرطان دے نال پڑھنی تے نماز جہاں چیز, چیزاں ضروری لیں، نال پڑھنی جدو بندہ پورا ضرورت شرطان نال نماز پڑھ دے پانچ وقت کی نماز ادا کر دئی جا کے پران دمانہ پورا ہوتا ہے نماز کام کرتے اللہ بغیر کسے تو نہیں ڈردا ان منل من دی جڑے ہدایت والے نے بہت دین نے ساری راہ چلن والے نے سڈے دین چلن والے نے یہ لوگ نے جڑے ہدایت والے نے ونڈ ہو ہے سجنا پتا لگتا ہے ہدایت والوں دیا بھی نشانیاں آدیمانیاں مومنا نشانیاں لے, مولا کر اے, ایک مہد برادری والے مسلمان وہ مہد کلم آتے زبان لال پڑ چڑے لیکن اندر مسلمان نہیں آتا کہ سارے کہہ چڑھتے ہیں آپ مسلمان آپ مسلمان آپ مومن لیکن مولا نے زبانی دعوا کرے مہت زبان بھی نہ منیا جے جب تک یہ نشانیاں نہولہ سونا نشانیاں کی نے مولا فرما ہے وہ اللہ تمام رکھتے ہیں یو میں آخرت نماز بہرحال اے وکرا موضوع ہے میں اپنی جڑی گل کرنی ہے اصل مقصد والی میں اس پاسے جانا وا اور مولا سونا فرماؤں فرمایا اللہ دیا مسجدوں آباد اہی کرتے ہیں جہے مومے نو کو مومن ہوتے مفرین فرما نے فرمایا آبادی کے مانے دو, مانے دو, دو مانے مسجد آباد مسجد دی مسجد بنا, بنا دوسرا مان مسجد بنا کے مسجد کے اندر وقت دی دل دل دل میرا دل میرا پنج وقت کی حاضری ہے یعنی ایک مسجد کا بناونا یہ بھی مسجد نباد کرنا ہے ایک مسجد بنا کے مسجد دے اندر پانچ وقت مومن دا ہونا اے بھی مسجد نو آباد کرنا اے مولا نے فرمایا پتہ لگتا ہے مفسرین فرما فرمایا اس کو پتا لگتا ہے مسجد بناسمان نے مسجدوں جان دے وی مسلمان لیں جو وکری گل ہے اج کلانج کل مندر بھی فنڈ کون کرتے بول دے لیں گے حکمران بھی نال عوام بھی مندر کے لیے فنڈ جمع کیا جا رہا ہے اللہ دیا مسجد بڑاؤں دے مسلمان دے دے دے دے... دے... بول آج روڈ ٹپایا نا مسجد بچ آڑ آ گئی ہے انہیں آخیا چک بھرا مارو مسجد روڈ سیدھا وہ اقبال فرما نا یار رب ت نے مجھے پیدا کیا اس دور میں یار نے مجھے پیدا کیا اس دور میں کہ جس دور کے بندے ہیں غلامی پھر رضامت سارے آواز اٹھائی یار مسجد نہ پٹو ہزار پٹیاں مسجد روڈ پٹی جائے مندر آ جائے ہاں جی اس کے دم روڈ گزار دو ایشوجاب بھی دا اسلام کو کمیلیا کا اسلام تعلق نہیں دور دور تعلق نہیں پاویں لکھ کلمے پڑنے لکھ سفائ دے مسجد پٹن جہ مندر بناو مسلمان نہیں کہیں انہوں ہندو کہیں مولا دے فرما فرمایا مسلمان وہ ہوں ج مندر نہیں بنو د مسجد بنو د مسجدہ بنو د مسجد آباد کرج مسجدیں تٹ د میں پہلے آیت نمبر مولا فرماؤں فرمایا اللہ مسجد آباد کرنا مشرقی نا میں کہا نلیل مسجد بات کرنا چھوٹی جی گل نہیں بابا جی ہاں جی جا مسلمان ہوم کی آدمی مولبیوں کا مسیطی وہ آخر مولویوں کا مسیتوں نکلے تو کام والے کوئی نہیں مطلب ہے سڈے اس قوم کے نزدیک مسجد دی اہمیت مندر جیتنی ہے سوڑ سوڑ مولا علی فرما اگر کل قیامت دا دن ہوجازت دے علی جنت جان یا مسجد جانی مولا علی فرما نے مینو کسم وقت لا شریک دی اگر مولا مینو اس گل کا اختیار دے میں اتے بھی یاد کرا گا مولا مینو مسجد کا فرما میں آخلا سب تی عزت دی نشانی ہے قوم مسیح نہیں توجہ سان مسیح فرمائی جی یہ مولوی مسیتوں نکلے تے وال گئے اے جڑے کہیں جی زیب رکھتے ہیں شالا دنیا دیا ننگینیاں مبارک ہو سانو اللہ گھر ہی کافی فخر سانو فخر وہ جہے مولبے اس گل چردے رہے تو نکلے تو مسیجے والے بعد مولبے بھی ڈرد رہے تو تو یہود نواد لوگ, ان لوگ انے لیکن الحمد الحمدللہ قسم کر گیا نا ممبر رسول عزت کہ بادشاہ ملک دی کرسی ہو جانو ممبر رسول لبا مسجد لبی ہے خدا دی قسم کر کے بادشاہ دی کرسی دی بھی بولے نہیں لیکن کوئی سمجھن والا قدر والا ہوزرگ دے لیں فرمایا بے قدری قوم بے قدرہ بندہ بے قدرہ بندہ کسے قدر والی شہری قدر نہیں جان سکتا وہ قدر والی قدر ہو جان گئے جنہوں مولا سونے نے اپنے نو ہی قدرہ ہو بے قدرہ کی سمجھے قدر والے سمجھتے ہیں ادا کی قسم کر گیا جی مولا سونے نے نو نسج آمن دی کسے نو مسجد آمن دی, دی? توفیق فیق ہے بناو دی توفیق تو اے, اے مولا سونے دا خاص پتا لے خاص راہ مولا نے یہ بند فرمائے فرمائے, فرمائے مومن کی کرتے بڑا منافک یہ جیویں عوام قوم بنی کڑی گئی ہے سور دے سور حکمران بنے کھڑے خدا دی قسم کر گیا نا مر جان کی تھانے مندر آوے روڈ دے درمیان چ بچ جائے اللہ گھر آٹیا جائے مسلمان عثمانیا کی تاریخ پڑھ وہ جدو کسی کوئی مسجد سے حملہ کرنا کا پھر آؤں گا ਸੀ کھے سن پہلے سڈیا لاشاں تپو گے پھر مسجد پٹو پٹو پٹو ایسی قوم بھی لالت اور ایسے حکومت کے لالت ہے جی مندر بچے مسجد نہ بچے توجہ وہ جوڑی فرمائی آ سوگوں بالکل ماسے دا کوئی تعلق بھی نہیں کیوں اسان یہ سہاقی چیزیں مسجد بناو گے اسجدیں وساوے مولا فرماؤں اللہ دیا مسجد آباد کرنا مشرقی مشرقی اللہ دیا مسجد نو آباد کرنا مشرقان کا کم نہیں کیوں مطلب مطلب ہے نہیں کہا بے لتا مال وہ مولا فرماؤں دے لوگ ساری بار گاش کسے کام دے مال وہ حج وہ زکاتا دفتاریاں کروزے رکھو سیریاں کران قربانیاں کر او جنہ دے دل دماغ دے اندر ساٹھے گھر دی عظمت کوئی لی ساٹھے نزدیک او نہ دے کسے کام دی کوئی عظمت نہیں ہے کوئی قابل, قابل قبول مل نہیں ہے مولا فرماؤں دے فرمایا اے ہو جائے لوگ وَفِ اللَّارِهُمْ خَالِدُورُ اے لوگ ہمیشہ آپ کی جرین کے ہمیشہ دو نے یہ حق والے لوگ مسلمانوں کے حق چیز حصہ مالا نے مولا سونے نے ایمان والوں کے حصے چ رکھا ہے یہ مسجد بنونے بھی ایمان والے نے مسجد آباد بھی ایمان والے کرتے ہیں قربانی رین فرمایا مسجد بنا ہونا, مسجد کا بندوبست کرناف بندوبست کرنا نمایاں بندوبست کرنا سفائی کا بندوبست کرنا سفائی کر لیف والے سفائی کر لی یہ ساریا گلان اس, اس آیت باغ ما مولا دنیا تے ہر کسے نو لیکن دین او دؤلا محبت خرم یہ کم مولا انہوں د ایک کام مولا دن دی. دی. دی. کوئی شرابی ہوئی سہانی ہوئی سوت خور ہوے مولا کی رحمت کی سی بال اوقات دی. دی. بندے کے گناہ چوکھے ہو جا فرمانیاں چوکھیا ہو جائے بنا چڑتا ہے پچھلیاں نا فرمانیاں نہ مولا نے اس پاسے لا جائے لگتا ہے مولا سونا مرد ویلے فضل فرما چاہتا ہے جو ہےڑ آئی میرے نے میرے نبی نے لان صحابہ مسجد نبوی کی تھان تھوڑی ہے جو ہے کوئی ایسا بندہ جنہیں حصے چمت والا کام ہونے ہو، کا <تصفح> حکم فرماؤ تس جتنی جگہ جتنی جگہ دا حکم فرماؤ گے میں اپنے مال نال خرید کے جناب دے حوالے کر دیا گا جتنے ٹکڑے دا حکم حضرت یہ خرید کے میرے آکا نامدار نے فرمایا اے اسمان تیری تجارت تی نا نفا دے یعنی بڑی نفے والی تجارت کی, کی مطلب یہ ٹکڑا خرید کے مولا دی بار گاہ چیش کی تی. کل کے امداد والے دن مولا سونا تک کا بدلا دے گا اتے زمین د زمین ٹوٹ اتنے زمین کا ٹپا خدا کی قسم کر گیا نا، ایک ٹپا زمین دا مطابق، اجر شا دے نا وہ اجر پوری روئے زمین وہ مول نہیں بن سکی لیکن کی ہو گیا ابھی ہلکے ہو گئے دنیا کی خاطر خدا کی قسم کر گیا نا اے ہلکے ہو گئے سنوں دنیا دی محبت نے ہلکا کر دیا بولی ہو گئے ہر وقت دیں سنیاخرت نرجیح دے سن وہ دنیا نرجیح دلے نہیں سن تھی دنیا بھی عظیم پائیے آخرت بھی عظیم پائی دنیا مولا سونے کی بار گاہ پیش فرمائیے اور دولت پیش کرنے دے بدلے مولا سونے نے ہے دنیا سن میرے پاک نبی نے جنت دھے ہی دے دی جنت مہر لا عثمان فل جنا نبی نے فرمایا اے عثمان تیری تجارت بڑی نفے والی ہے اسان بھی کاروبار کر لے اب تجارتاں کر لے لیکن اون دی تجارت کا اندازہ کون کر سکتا ہے جی تجارت دی تصدیق کرنے والا آمل کا لال ہو نیت عظیم ہوئے نیت عظیم ہوئے مولا سونا جو مٹھی جو بھی قبول کر لے نیت چساد ہوئے نا نیت چساد ہوئے تو پھر کبلا سو سو اونٹ کی قربانی بھی نہیں قبول دی. اور عظیم نیت والے لوگ شاری. پاک نبی نے، او شروع توریت اگے مسلمانوں دے اندر سونے محبوب نے چلائی خود فرمایا صحابہ نے عمل کر کے وقا ہے اگو امت نبک پڑا ایک کم دے ہو نئی نئی مولا فرما لکو اللہ جمال دی دین جس مال کی تینوں ضرورت بھی ہووے جا مال تینو محبوب بھی لگتا ہووے او دے پھر پتا لگے لگے <laughs> اپنے محبوب مال اپنی دے بھی شامل فرمایا فرمایا تیری تجارت بڑی نفے والی ہے تیری تجارت بڑی نفے والی ہے مولا نال تعداد فرمایا سودا بڑا تین فائدہ دے گا یہ پڑھائی اب کہ مرلا چلا جائے گا مرلے چلے جان گے دس مرلے چلے جان گے مک جان گے پر سونے نبی نے فرمایا رب کی راہ دسوسن مسجد واسطے دین واسطے مکدا نہیں بلکہ بددا ہے سونے بکری ہوئی بکری آمنہ دل نے اما پاک نے فرمایا فرمایا بنڈ دے تھوڑا جہا گوشت بچ گیا بچا لیا گھر واسطے میرے پاک نبی آئے فرمایا किना बचया किता अम्मा कर दिया ओ सोने चोखा दे छए चोखा वड छए चोखा लग गया थोड़ा बच गया है मेरे सोने लिने फरमाया नहीं فرمایا اللہ سونا فرماوے یا رسول اللہ یہ ہو سکتا ہے فرمایا جہے خدا دے چار نا وہ لگا تو نہیں وہ تو محفوظ ہو گیا بچا لیا چھوڑا کہہ رہا اصل لگا تو لگا یہ بچ گیا اصل یہ لگا جاپنا جہرا راہ خدا دے داچ گیا مالو متا کٹھا دنیا پچھوں اولاد کی کرتی ہے شراباں کباب فرمایال واسطے جیڑا بندہ مال کٹھا کر کے جانا ہے پچھلے وہ مال جو کرائی کرتے ہیں تو ملے گا جی پچھلے لےکی کرتے ہیں تو سواب ملے گا اس واسے مولا نے فرمایا اپنی خاطرکار چڈ کے نہ ہے حضرت سلمان فارسی وقت جدوال ہویا نا تے آپ دے گھر دی تلاشی کیتی گئی گورنر دا ایک چمڑے ایک گدا ایک چپل شریف چمڑے گورنر اس طوجو لیں فرمائی بلا ہوں گورنر ہوں مزدور دھر گورنر تو ملیا پایا یہ ہے لالچ لالچ لالچ دنیا دی محبت اور دنیا نے سانو اس قدر بتم کر کے رکھ دیا ہے جدو راہے خدا دن کی واری آت یار مک جائے گا مرے جی ذات دیواری آئے تو دل کھا رب سونے دی راہ دیواری دل کیوں ہے سمجھ تیری کمائی نو رب اپنی بار گاہ نہیں کرنا چاہتا قرض لیا پیسے کوئی نہیں میرا سوال پورا کرو سونے نبی نے فرمایا جاؤ یہاں کر لیا اس مانو آخیا جی نبی پاک نے بیچیا تو یہ پیسے دو شائل ڈر گیا عثمان خڑکایا اپنے گھر والوں کے سن رات کی بتی موٹی پائی چوکھا بل گیا تو بتی موٹی کیوں پائی چھوٹی پاؤنی فرما نے یہ نمبر کی دینا باہر بہرحال جدو آپ باہر واپس آئے نا, آئے. تے اے تے آب باہر, آئے نا. آب باہر آئے دروازے فرمایا کون ارد کیتی حضور سائل فرمایا کتوں ہیں فرمایا آیا نہیں بھیجیا گیا ہے کملی والے گھر گئے جرہموتی بھری ہوئی تھیلی پوری تھیلی جا کے پیش کر دیتی ہے سال پوچھ رہا ہے ادور کی گل ہے فرماؤ سواری تھیلیاں فرمایا تیل دا حساب دینا ہے مولا پچھے گا عثمان کتنی جہ دت دیتی سائی حساب دینا پے گا پیا گوسا کرنا ساؤ فرمایا فرمایا جڑا تینوں دتا ہے تر کے نہیں اللہ کی رضا کی خاطر اے حساب جانے حساب والا جانے جے او منگے جان پیاری او جے او منگے او یارا جان پیاری ترت تلی دے تھردے लोडे सिर लोड़े तो साल पछाल अत रत्ती उद नखर दे सिर लोड़े तो साल पछान रत्तीद नगरी پتا یہ واپس لبن جہاں آپ کھان یہ گل جان لیکن سب پٹھیا ہو گئی نیڈیاں کھوپڑیاں پٹھیاں ہو گئیں رب سونے کی راہ گا لیکن میری راہ میں لگن گئے خدا دی قسم کر کے مولا سونے تھی دے تری راہ نہیں دینا تو توجہ دے تو فرمائی اج تاں کر کے خدا دی قسم کر کے آنا دس بھی ساڑی گیرت مر گیا رب نے سانا اس واسطے کہ میرے راہ دے لاؤ ابھی آخیا نہیں جہا آ جانا سیدھا مہنگے توجہ لے فرمائی امام آزم ابو ایڈے واجر سن کپڑے کا کاروبار کرتے آپ کا ایک دو تھان نہیں گٹھان کے حساب سے کپڑا آ کپڑا لینا ویچنا جنہیں منافع ہونا تو لبا دنڈ دینا جنا پڑھا سنڈے سنچے پورے کرتے سن تو لبا پوچھتے سن ادور یہ کر دیا اپنے واسطے بھی رکھ لیا کرو فرمایا اپنے واسطے رکھا گا تو حساب دینا پائے گا تنا حساب تان چھوٹ جائے جنا مال چوکھا ہوگا حساب اتنا اور ج غنی سرکار <سلام> نے, دیا نے, کے دیا نے. اور قربان بیت عثمان دل کھول کے جا حصہ پایا میرے مدنی تاجدار نے فرمایا بڑی نفع مند نفع مند تجارت کی تھی تھی تھی تھی تھی تھی تھی فرمائی بنی اسرائیل کا بندہ جا رہا ہے جیب ایک سی ایک مجاہد جہاد نو او دا دل کیتا یار روپیہ چاندی درم سن کڈیا مجاہد نو یار تار اپنی جنگی, جنگی ضرورت چلا ل دا ایک درہم مجاہد خالی راہے خدا دے اندر، صرف رضا خدا واسطے دیتے مولا نے قبول کر آو... لیا اگلے بھی معاف آو... ہو گیا پچھلے بھی معاف ہو آو... گئے توجہ ہے نہیں آئے ہوں پتہ لگتا ہے مولا سونے نے एकम एकम مسجد بنا بنا بنا بولتے اچھا کسی بندے پتہ ہے کوئی یہ اسٹام کروائی بٹھا کہ میں باقی پنجا سال گا میں سال رواں گا میں گا پتہ ہے یار جی مالو دولت چڈ کے جا گے وہ پتہ نہیں کتنے لگتی ہے تے کیوں نہ ہووے وقت نال اساں اس پیسے نال تجارت کریے جڑی مرن تو بعد بھی ختم نہ ہووے ایتھے سی بناان والی مولا نے فرمایا الا ما یامر مساجد الله من من بالله والیوم الاخر بھی مسلمان نے تے وساون دے بھی مسلمان نے آباد بھی مسلمان کردے نے توجہ اے اس زمرے زمرے اندر ایک روایت پاک سنا کے وا حضرت بن مالک راوی نے حضرت ابن دے حوالے نال ابن ماجہ حدیث دی کتاب حضرت انس بن مالک راوی نے آ دے نے فرمایا سلاۃ راجی بی سلا فل مسجد بے خم سل ولاطن و سلوات بے خم سے دل اقسا بے خم سینا الفل الف سلاطن و سلواتی مسجدی بےخم الف سلاطن و <سلواتنسی> فی المسجد الحرام فلمس دل آرام الفاتل ادی سہی ہے سنت انس ان مالک راوی نے سونے نبی نے فرمایا جہا بندہ اپنے گھر نماز پڑھے ایک نماز ہے ایک نماز پڑھے سواب ایک نماز دے جا بندہ قبیلے دی مسجد نماز پڑھے ایک نماز پڑھے گا سواب پی نماز کا لبھے گا اور جہا بندہ جس مسجد جمعہ پڑھیا جاندے اس مسجد جدو ایک نماز پڑھے گا سواب پانچ سو نماز لبے گا और जड़ा बंदा मस्जिद अक्सा एक नमाज पढ़ेगा स्वाबा हजार नमाजा जड़ा बंदा मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबी दे नमाज एक पड़ेगा स्वाब पजा हजार नमाजा का लेेगा और जड़ा बंदा मस्जिद हराब देर ایک نماز پڑے گا نماز ایک پڑے گا سواپ ایک لکھ نماز بنونا آبادی بنونا بھی آیا آتے اے نہیں اے نہیں وَا مسجد بنا کے بسترہ سیدا کر کے جا جا وَا مسجد بنا لئیے بلے بلے جی بل بل بل بل مسجد بنائی ہے نا جی بنا دن کی, محنت کی اللہ دھر نسا چنت کر آپ بھی جا چل یار مسیطے چلی آج فلم ویکن جانی ہو سارے کٹھے ہو جانے آ جوں پتہ لگتا ہے وہ کہ یار چلو لے چلو تو جی ای مسجد نے ضروری گل بند آخے مننے یا نہ منہ کہ چل یار مسجد لکھی جائے گی بولتے نہیں گھر پڑے گھر ایک نماز کے بدلے جے قبیلے دی مسجد پڑھے ایک نماز دے بدلے پچی، تے جے جامعہ مسجد پڑھے ایک نماز سو مسجد, مسجد اکشا پڑھے ایک نماز دے بدلے پہ ہزار نبوی نبمی پڑھے مسجد کہ مسجد عظیم تھا الشباب نال فرماؤں نے سب تو مسجد مسجد نماز زیادہ ہے مسجد حرام تو مسجد نبوی مسجد حرام تو پھر عظمت ہے پھر اتنے نماز دا ثواب مسجد حرام نالٹے پھر مسجد اکسا फिर مسجد جامع مسجد جامع مسجد بعد محلے محلے دی مسجد میں اچھا یار پڑھنی تے گھر بھی ہے بھائی نماز واسطے ضرور ضرورت گھر بھی کرنی پوری توجہ نہیں قدم بندہ سفر کر لے نماز بدلے او گھر پڑے پچی نہیں لبنی پنج لبنگیاں جی نال نب دے تو فرمائی سو پچی کیوں ہے جتھے اتنی عظمت مسجد, دی مسجد دی نماز کا ہے ایک نہیں دو نہیں پوری, پوری پچی نماز پچی, پچی گنا واد ہے اتنی عظیم تھا پھر جڑی اتنی عظمت والی تھان ہو معاملات احتیاط بھی اتنی ہونی چاہیے ان العزیز اللہ تیسری قسط بیان کی مسجد معاملات یعنی یہ ہے پھر عظمت علی جگہ دے معاملات بھی تھے سیم جتنے عظیم معاملات رب ہوگلے کہ اسلام اور اہل اسلام احسان سدیقان میں کی گناوا کی کی کی دے احسان دے رب جان دے, تے دے, دے, سان دے, سان دے بدلے گا مولا فرما گا. او جبریل نے ساری ہونا نہیں ہونا مولا نے مولا نے داخل ہو فلے ارد کر گے ارد کر گے یا باری یا باری تالو ل میں جنت چلی جانے سوکھ سبحان اللہ قربان جا बारी ताला लोग मेरे नहबत की जिन्होंने मेरे नहबत की من احبانی دنیا مولا <سلام> سونا میں چاہوں جاوا گا جی دنیا چ میرے محبت رکھ دے ما فرماوے گا بو باخر یا رسول اللہ میں یا مولا میں خدا دیکھ کر کے خولا فائر شدید اور شہبت کی محبت صحیح مولا نے اطا فرمائی ہے سنت نوائی جماعت نبی پاک غلام گلام اور نبی پاکل آلم کی کچھ نہ وقت ہو گیا عثمان غنی سرکار دے بارے ادیش آئی کھڑی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی تیسرے خلیفے نے کہ کل قیامت جنہ جہنم واجب ہونی رہی ہے ستر ہزار جنہ جہنم واجب ہونی ہے حضرت عثمان دی سفارش نال ماؤلا نے جنت سفارش کہہ سکنے سن یس لے ہجرت پلاخو سلام میرے سونے لبی دسن کہہ سکنے رسول اللہ تیرے سان بعد سلام ہے سدیق کے احسان جانا نے حبیبے خدا کی محبت خدا کر کے دے خود یار ہے. پھر امتیں جی جاندی باری بھی اپنے نال محبت یاد رکھی کھڑے نے مولا میں مولا انہوں نے بھی میرے میرے کرتے سی <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال>